اوض بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین ہم نے پچھلی نشست میں یہ گفتگو کی تھی کہ ایک تو یہ سمجھنا کہ حذم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ بھی حدیث کو نہ لکھا جائے یہ غلط فہمی پر مبنی ہے اور دوسرا یہ کہ صحابہ نے کوئی کتابیں نہیں لکھی یا حدیث نہیں لکھی یہ بھی غلط فہمی ہے اور یہ ہم نے بات کی تھی کہ بھئی یہ درست ہے کہ وہ صحابہ کی لکھی ہوئی کتابیں غالباً اب ہمارے پاس موجود نہیں ہیں لیکن تابعین نے جو لکھی ہیں اور جو کتابیں تھے بعد میں بڑی بڑے مجموعے جیسے بخاری میں آپ کو پتا ہے ہزارہ حادث آ گئی عبد الرزاق نے کوئی تقریباً پچاس ہزار حادث اپنے مجموعے میں ڈال لی احمد بن حنبل نے کوئی تیس اور بعد میں پھر ان کے صاحبزادے نے اور ان کے شاگردوں نے میرے دس ہزار کا مزید اضافہ کیا تو اس کے اندر چالیس ہزار احادیث آ تو وہ جو چھوٹ چھوٹے چھوٹے مجموعے تھے صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہ بہرحال بعد میں بڑے مجموعوں کا حصہ بن گئے اس کے اندر زمو کر گئے اس لیے یہ کہنا کہ وہ انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا یہ ہمارا غلط فہمی پر مبنی ہے یہ ہم نے بات کی تھی اچھا آگے چلنے سے پہلے ایک بہت لطیف سا نکتا ہے ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے جو لکھی چیزیں تو کہاں لکھی ایک بات یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی پتوں پہ لکھا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ہڈی ہڈیوں پہ لکھا اور ایک یہ بھی رائے ہے کہ اونٹ کے غالباً کاندھے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے تھے لکھنے کے لیے اچھا یہاں پہ ایک سوال اکثر میرے ذہن میں اٹھا کرتا تھا کسی زمانے میں جس کا جواب الحمدللہ مل چکا ہے میں یہ سوچتا تھا کہ جو عرب کے لوگ تھے تاجر تھے ان کی ساری دنیا کے ساتھ تجارت تھی کافلے yeah. جو ہیں وہ رومن امپائر تک جاتے تھے دوسری طرف وہ یہ ادھر تک مصر وغیرہ تک جاتے تھے ان کے تعلقات جو تھے وہ بڑی بڑی جو اس وقت سلطنتیں تھیں اور بڑی بڑی جو ڈائنیسٹیز جسے انگریزی میں کہتے ہیں اور بادشاہتیں تھیں وہاں تک ان کے تعلقات تھے اور وہاں پہ کاغذ موجود تھا دیکھیں نا اگر آپ بات کریں مصر کی تو مصر میں تو قبل از مسیح میں بھی کاغذ کی وہ آپ کو ملتی ہے چائنا میں قبل از مسیح کی آپ کو ملتا ہے کاغذ کا ثبوت ملتا ہے تو یہ ایک سوال اکثر میرے ذہن میں اٹھتا تھا کہ بھئی اتنا ان کے تاجروں پہ آنا جانا اور وہ کاغذ سے واقف تھے اس کے باوجود کیا وجہ کہ وہ پتوں پہ لکھتے تھے اور ہڈیوں پہ لکھتے تھے اس پہ اکثر ذہن جسے کہتے ہیں کنفیوژن میں رہتا تھا تو ایک بات اب آ کے جو سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ عربی کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اصل جو سورس ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور جو فائنل پروڈکٹ ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں مثلا مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ ہے حسیب آئن سے حصیب اب عصیب جو ہے وہ دم کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں عصیب جو ہے وہ سوکھی جو کھجور کی شاخ ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں اور اصیب جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے کاغذ کی طرح کی ایک چیز بنائی جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے لخاف ہے لخف ہے لقفہ ہے یہ الفاظ جو ہیں وہ Uh, پتلے سفید پتھر کے لیے استعمال کرتے ہیں uh, اس کے علاوہ پتلی جھاگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان چیزوں سے کو uh, uh, استعمال کرتے ہوئے کاغذ کی طرح کی ایک وہ شیٹ سی بنائی جائے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں okay. اسی طرح ادم ہے آدمہ ہے یہ چمڑے کا اندرونی حصہ بیرونی حصہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ اور چمڑے کا اندرونی حصہ اور بیرونی حصہ تو براہ راست لکھے کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے یہ تو بات درست ہے ہم سب جانتے ہیں سو اب یہاں پہ میں کوئی وہ جسے کہتے ہیں حتمی بات تو نہیں کہتا لیکن اس بات کا امکان کم از کم آ گیا ہے کہ ہڈیوں پہ لکھنے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہڈیوں پر ہی لکھنا ہو وہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ جو صحابہ رام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمع ہڈیوں کا آیات لکھتے تھے تو کیا ان کے گھروں میں ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے یا انہوں نے ہڈیاں ڈوہیوں کے ساتھ لٹکائی ہوتی تھی گھر میں کچھ عجیب محسوس ہوتا تھا مجھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اس پر یہ نہیں کہتا کہ لازمی ایسا ہی ہوا ہوا کیونکہ اس زمانے کا کوئی سامپل کوئی ثبوت کوئی چیز موجود نہیں ہے ہڈی کی کوئی تحریر ہڈی سے بنے کسی کاغذ کی تحریر کسی پتے پہ لکھے کی تحریر کسی پتے سے بنے کسی کاغذ کی تحریر ایسی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کچھ بھی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہڈی سے پہ لکھنے کا مطلب ہڈی پر لکھنا وہ جیسے کہتے ہیں نا ظاہری معنوں میں نہ ہو لٹرل مانو میں نہ ہو پتوں پر لکھنا وہ لٹرل اور ظاہری معنوں میں نہ ہو ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کیونکہ وہ جو سوال میں نے شروع میں عرض کیا کہ آخر شام بھی وہ جاتے تھے وہ رومی سلطنت تک بھی جاتے تھے وہ مصری سلطنت تک بھی جاتے تھے وہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کاغذ استعمال ہو رہا ہے اور پھر وہ خود اگر ہڈیاں استعمال ماتفیر. کر رہے ہیں تو ایک تھوڑا سا ذہن میں وہ آتا ضرور ہے مغلتا سکے یار یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ اتنے بھی جاہل لوگ نہیں تھے ہم جب لفظ جاہل استعمال کرتے ہیں ہم اور مانو میں استعمال کر لیتے ہیں وہ ایسے جاہل لوگ نہیں تھے وہ بڑی ان کی سمجھ اور فہم وہ بہت کچھ تھا یہ جو جہالت جس کو ہم کہتے ہیں وہ اور مانو میں ہیں تو یہ ایک مسئلہ ضرور حل ہوا باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ پھر بھی وہی یوز کر رہے تھے یہ کیا یوز کر رہے تھے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں اچھا جناب آگے چلیں اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب تو کتابیں چھپ جاتی ہیں اس زمانے میں کتابیں چھپتی نہیں تھی اب جب کتابیں چھپتی نہیں تھی تو اس کے اندر پھر ایک اور چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک استاد شاگرد کو پڑھاتا تھا تو شاگرد دو چیزیں لکھ لیتا تھا اب جب اس نے لکھ لی تو وہ ایک کتاب بن گئی اگر کسی کو وہ کتاب دینی ہے یا فرض کرے کہ اگر بازار میں بھی کتاب بکتی ہے تو وہ کیسے بکے گی کوئی اس کی کتابت کرے گا اور وہ پھر بازار میں جائے گی وہاں بکے گی اچھا پھر ایک شخص نے کہا کہ یہ فلاں سے میں نے سنا ہے تو اس کا ثبوت بھی چاہیے کہ اس نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے تو جیسے آج کل ہوتا ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی میں گئے آپ نے وہاں پڑھا کوئی آپ نے سرٹیفکیٹ کیا کوئی ڈگری کی تو ایک ڈگری سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے اور ان کے ریکارڈ میں بھی ہوتا ہے کہ اس شخص نے فلاں فلاں ہم سے یہ کیا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم باقاعدہ علم الحدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں باقاعدہ جس شاگرد کو اجازت ملتی تھی اس کو باقاعدہ تحریری طور پہ اجازت ملتی تھی اور ان کے پاس بھی اس کا موجود ہوتا تھا رپارڈ کے جناب ہم نے فلاں فلاں شخص کو اور فلاں فلاں شخص کو اس اس چیز کی اجازت دی ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے سند کا یہ سند کا طریقہ کار شروع سے ہمارے ہاں رائج ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آئیے اب اس کا انداز بدل گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے اس وقت سند جو ہے وہ ایک شیخ جاری کیا کرتا تھا آج سند ایک ادارہ جاری کرتا ہے سکول کرتا ہے کالج کرتا ہے بورڈ کرتا ہے یونیورسٹی کرتی ہے لیکن طریقہ کار یہی اس وقت چل رہا تھا تو اس سارے کھیل کے اندر صحت کیا ہے چیز صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے لیے خود بخود ایک نظام کی شکل واضح ہوتی گئی جس کو پھر پھرائما نے باقاعدہ ایک علم کی صورت دے دی باقاعدہ حساب رکھا گیا کہ اس نے یہ چیز فلاں سے سیکھی ہے سنی ہے اس فلاں سے سنی ہے اس فلاں سے, سے سنی ہے اور یہ جو سند ہے یہ ہر حدیث سے پہلے بیان ہونا لازمی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ آئی کہاں سے پھر اس کے اندر جو جن سے سنیوں کے لیے ہم کہتے ہیں راوی ہے پھر یہ ہے کہ وہ جو راوی ہیں ان راویوں کی صحت کیا ہے کیا وہ ایماندار ہیں کیا وہ جھوٹے تو نہیں ہیں اگر وہ جھوٹے ہیں تو وہ مشکوک ہے اگر وہ رابی جو ہے کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس صاحب سے کبھی ملے ہی نہیں ہے تو سنت مشکوک ہو گئی اگر کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں سے سنی ہے اور وہ صاحب خود جو ہے ان کا حافظہ کمزور ہے سنعت مشکوک ہو گئی اگر کوئی صاحب ہے جن کا حافظہ پہلے ٹھیک تھا لیکن ذرا عمر کے آخری حصے میں یا کسی خاص عمر پہ جا کے خراب ہو گیا تو اب کیا ہوگا جو روایتیں حافظہ خراب ہونے والی عمر سے پہلے کی ہیں ان کو ٹھیک سمجھا جائے گا جو بات کی ہے ان کو غلط سمجھا جائے گا اس طرح سے پورا نظام ترتیب پا گیا اور نہ صرف یہ کہ کچھ آئمہ ایسے آئی سامنے جنہوں نے احادیث لکھی بما سند کے اور بما صحت کے بلکہ کچھ آئم ایسے تھے جنہوں نے جتنی بھی احادیث آج تک آئی ہیں ان سب میں جتنے راوی ہیں ان راویوں کے حالات پر کتابیں لکھی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ مشکوک تو نہیں ہے قابل اعتراض تو نہیں ہے پھر کئی بار ایسے نام بیچ میں آ جاتے تھے صنعت کے اندر جو کہتے تھے یہ تو کبھی ہم نے کہ کہ نہیں ہے ہے اس نام کا کوئی راوی بھی موجود ہے. یا فرض کریں کہ ایک ہی نام کے ایک سے زیادہ راوی ہیں اور مغلتا یہ ہو گیا کہ اس نے یہ فلاں والے راوی سے سنا ہے جب کیسل میں اس نے فلاں والے سے سنا تھا تو اس سے کو اندازہ ہوگا کہ یہ نظام کیسا آرگنائزڈ اور کیسا مضبوط اور کیسا نظم تھا اس کے اندر اور آج بھی ہے کہ جس کی مدد سے پھر دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک تو سند کو دیکھا جاتا ہے کہ سند بالکل صحیح ہے یا نہیں ہے اس میں اس بندے کا ذاتی کردار بھی راوی کا دیکھا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں نشان پہلے بھی ارض کیا تھا ایک محدث کے بارے میں ہے کہ انہوں نے پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک شخص کے پاس حدیث ہے اسے وہ ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے یا گدھے کو اس سے چلا نہیں جا رہا تو اس کو گھاس دکھاتا ہے وہ کہتا گھاس کے لالچ میں تھوڑا سا زور لگا کے آگے ہوتا ہے گاس پیچھے کھینچ لیتا تھا کہ یہ دیکھا تو یہ شخص قابل نہیں ہے کہ میں چل کے ہم دیکھیں گے اچھا پھر جو اصل الفاظ ہیں حدیث کو اس کو ہم کہتے ہیں متن سنت ہو گئی اور ایک متن ہو گیا تو پھر اس کے اندر یہ ہم کہتے ہیں کہ متن کو جانچنے کے بھی کچھ اصول ترتیب پائی اور کچھ اصول جو ہیں وہ سند کو جانچنے کی ترتیب پائے اب کوئی حدیث سندن ضعیف ہو سکتی ہے یا صحیح ہو سکتی ہے یا اور بھی بہت سی وہ ساری باری باری ہم دیکھیں گے کون سی قبول کی جائے گی کون سی قبول نہیں کی جائے گی اس کو بھی دیکھا جائے گا تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ ایک پورا علم جو ہے وہ ترتیب پا گیا اور بہت سے ایسے لوگ اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ جو حدیث گھڑنے کا کام ہے یہ حزب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی شروع ہو چکا تھا ان کے زمانے میں بھی ایک کیس ہمارے پاس موجود ہے کہ جس نے جھوٹی بات کھڑی تھی تو حزب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اعلان کروایا تھا کہ بھئی یہ جو شخص ہے تو اس شخص کو پھر باقاعدہ جو ہے وہ سزا دی گئی اس پہ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بھی جس نے جانتے پوچھتے جو ہے مجھ سے کوئی بات منسوخ کی وہ اپنا ٹھکانا جہنوں میں بنا اس لیے جو ہمارے محدثین حضرات ہیں وہ ہمارے محدثین حضرات بہت زیادہ محتاط اور اس حد تک محتاط کے ہم تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے متشدد ہو گئے تھے کہ بھئی کیا قبول کرنا اور کیا قبول نہیں تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے اب اس میں ایما مختلف طریقے سے جو بھی کام کیے کیا کام کیے کیسے چلنا وہ پھر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے جب چلیں گے تو ہم سیکھیں گے اور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم فرمات وہ صلی اللہ علیہ سید مولانا محمد